تفريق البعو التفريق في الوضوء و بحضتنا عالي من عبد الله قال دوتنا صغيرا من عمره قال أكبر من تعيبني من عباطين من السحن مهمات و نفعاتهم صلى الله و ربما قال سجاة حتى و نفعاتهم قال غتال الله و نفعاتنا بي تفشعون مرضا مرضا مرضا مرضا مرضا مرضا مرضا قال بيتو إن أخالتي مهمونة ليلة فقام النديس جنة ليلة فلا موتانا في بعض الليلة قال رسول الله سبحان فتوازم يشعني من الله في الوضوع خفيفا يخفر ومر ويقلل وقام يسلي فتوزعت النعوة فتوزعت النعوة نحو مما توزعت ثم جيته فخلطان يزاري وربما خالش قضيانا الشمالي فعوالين فجعالين مينين ثم طالما شاء الله ثم استجع فنما حتى نفقه ثم طالما نظر فعطانا بسلاة فقومها إلى السلاة فصل الله ولم يتوزع قلنا قلنا يا عمر إنما يقولون رسول الله سلام فلا مين ولا مقلو فالهم سميتون بجانب سابقہ اباب کی لاول ذکر اجمان بے تفصیل کی بیان الفرضیت شک افسان ذکر گئی بیاں داوت بیان الفرضیت پر فضیلتری شک افساد وزور قسم و مخفقابل افسان کے لیے راول باپ نوید وزور کی اراد تقیف تخیفات کے بعد و مقصود بالکل باقی باب و باب و جواب تفیف جواب تفریح کے صرف مرور دو ابو راج پانت امبانی اور سیلان دو ابو قانتا امبانی اور درزل اگر کم مستحب دے تصویر سے مستحب دی تو دا مستحب دی. حاضری کرواس کرتی جا کر بات اخراک ادا کی صادم کو پامائے تحقیق حالم ناباسما سہ سن کو من سرم نئے شو و بعض شو کی قام رسول اللہ, اللہ خطیفہ اور تبلیل بیان کمسرا تقیب مقابل تشکیل مستہ ملے گی تقلیل مقابل تقسیل کی مستعملے گی ادب درخل پہ دا تقفیر پید باری کیف شو. او تسلیف سمناو، او دا تقفیر پید باری کیف شک مقصد دارا کیا جو جدرے اندامین او دل کے مرد تو صرف سیلان تو بور آگے پا اندام بانی. دا بان جواب دو پا رہا وقامو سلی تو نحو بما توزا ما زمانت پاتے دا ما زمانت کو پشاندہ او دا اسل عربانی رالن بستر التوزری دا شمالی سفر کی را ہوئی محل کم دے ہر دے دار بار روڑی بارہ محل دختدی چکل جانب سے مدافعت مکرو فرا ترتر صلی اللہ علیہ اور نو مسجان ہوجہ جب ان شیوخ ذکر کیا کہ دا حدیث پکاری ترکو کی ذکر, ذکر کی کی کی کی در ایک ذکر تو یہورس رکھر آراد لگا ہے مذاہ پا بعد صرف ذکر دا سجاہ دے پا صرف نناب دے پا بعد صرف رکھا دے مذاہ رواد لے پا در شمہ سبھا کی ذکر کیا معلوم نام شکر او جی دا, جی دا, دا, دا زیادت منشرے داوی نے با دا, دا, دا میںادی سے استرخا مفاثرا جی. دا حالت غالبی بیان دا حالت حالات معلوم کے ناگر قرہ تعالی واسو متاع مناجذ فاضل رسول صطی و مقام اور اثر صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کلا خدا ذکر کئی سفیان اور کلا دعوے ان دعوے میں توجہ دی وجہ قولون عند رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام عین و الانام قلب ان یلی میرے تنہا معن و ہے ولا لا وقلبو سرگی و دی حزلی کی ولا لا وقلبو یعنی وجا دغپ نو پانی موں شگر سے چنداس حالت دی نوں نمما دی گی دی حالت دے سفرا و ہے ہن و ذکی زینہ ودکیگی جو کہ یہ ایک بات سمیت و بید ان امر ابن دن آر بی روی الانبیاء وحیی شدہ دائم جدہا تا دا حالت نبیر سمزکی بنابر غالب خوب دانبیاء دا وحی شدہ دائم جدہا تا دا حقید صلیقی افوی سرگی و سرگیو دی روی الانبیاء وحیی ابتدلیل دکل کیشوری خوب دانبیاء دا سدار اللہ دیدلیل آت کرمہ دی انی آرات المنام اننا زبا حقا ابراہم رسال قل خ خووجیت تو جیہ تو خوب گین کے تعالالو تو خوب دام بیا ہوا ہے نے بے درید شینے میں بے ازم قضیہ سکیدر قتل قضیہ بغیر تو درید شینے میں سکیدر اوج تعالو تو تعالالو او غاو مات و موت ان دا مارو میں کہ خوب دام بیا ہوا ہے درید شریر ماں بیسوال نے اخی قال انی امان اسوال و ذوالنقام و دی حق تانا اللہ علی ما مالک ان مسعن و تان ان گئی <سؤال> جو آدھا آدھا آسلی کرنا چارا حضوئی محافب کو تفتیف اطبار کم سے داودہ دا دا آخر نے کنگی چار کامل دے باپ باراد استحباب کی چمک چمک کی تفتیف دل جواز دے اور مندوب اس دے باپ استحباب اس باغ الضوع کی اس بات حضو دا جم کی باپ کو رضی مشہور بار کو کہا اس بار ذکر کی فرضیت ماحول مقصولا مرتھن سے باپ ل دے لکا اور دے تحقیق, شده تحقیق احلاق اور شفافی مندوبیل تفریح میں بخاری تراجم اس وا کے جو سوارے باغ اس راجی راجی دا آنو دا در دو سوس کی دو سو یہ مقامات دا حدیث کو تقریب بنتا وہ باب تقریب کی دادی کرنے گئی کہ دے کہ صورت تخفیف کی صلاح دشتر ہے مقصد وہاں وضو چاگاہ بارے صلاح چھے نمکہ حدیث کی ذکر تخفیف و معاست صلاح وہاں قلی کی تخفیف سے ذکر تخفیف صلاح دشتر ہے دعا دمی سباب صلاح دیو جنفاق و باب کی لائدی کرنے کے مقصود بران تخفیف معاست صلاح جانیس رمون چھے بھی ان اصابت نزید انہو سمعیقور دفعا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ را روان شنبیر صلی اللہ علیہ وسلم دارا فاتم ذریفہ تحق دیا تراول صداقہ تنگی پر شکمہ بہند دو گرون کی نظرہ کچھ سر لینا لا قد حاجت تر تخبالا سمت وغزاب عزوز قرمیس وغروضو قامل نکول سرہ لہت اس بات بم آری کئی یو دار چی ٹول آجے ونین در بازی وین در بازی ونین دل. موضوع بعد جدام لیکن ذا کو باب التقیم کیا لولی سمتا وزا ونمس پر غرود وقامعنی قوضا سر فقلتا السلاة سا اس سامان دنوری موجعہ السلاة آخر ماندو وقت دے السلاة رسول اللہ ماندو وقت دے دالے وقت ماندو وقت ماندو لیکن السلاة امامکا وقت سلاة مخی دے یا مقام سلاة امامکا مقام سلاة مخی دے دی. دو جنم السلاة دارا چی حاجی صاحب اگو فرار کی منزد کری مون برابر سی بدل گئی او دماغ خوشاں او نو مقام بدل گئی وقت دماغ خوشاں دے مخنے اس شو او مقام مزل پڑھا دی وجہ نا وہ قہاد دی لڑکی کی چرچا پلار کی منو تو بھی زیادہ گئی اصل دی وقت او مقام پر مزل پر واسطے دے او مقام مزل پڑھا اثرہ تمام صلات دماغ کنے دلے دل آجاوند اس بار کام کا پر ہر سڑی صلی اللہ علیہ میری صلی بین رحمان ہے